راجع عليه غساء ان احوا سنقرئك فلاتم س إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَيَسِّرْكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُ بُهْتَ الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ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 نوی سورتل آل آپ کے سامنے سورت العلی مکیہ مکی صورت مکی ہے دا اس کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط آپ کے سامنے آ گیا تھا اور شان نزول بھی آپ کے سامنے آ گیا تھا اور اس کے بعد اس صورت کے فضائل بھی آپ کے سامنے آ گئے تھے اب ہم اس صورت کا ترجمہ کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس صورت کی تفسیر سبح امر کا صیغہ ہے امر کا سیگا واحد مذکر حاضر کر پاکی بیان کر اسما نام ربی پروردگار کا اپنے پروردگار پاکی بیان کر اعلا تفضیل کا سیغا ہے اعلا بلند سب سے بلند سب سے بلند سب قسم و ربی اپنے رب علی شان کی پاکی بیان کیجئے الزی جس نے خال پیدا کیا پھر اور ٹھیک کیا جیسے صورت الانفطار میں ہم نے پڑھا الی خالا قا کا تو سوہ واحد مذکر غائب ماضی کا سگا ہے برابر کرنا برابر کرنا بات سمجھ میں آ گئی ٹھیک کرنا برابر کرنا خال قا کا سوا جس نے پیدا کیا اور برابر کیا ولدی قدرا اور جس نے قدرہ اندازہ کیا ماضی کا سیرا واحد مذکر غائب تقدیر سے اندازہ کرنا فہدہ یہ بھی ماضی کا سیرہ ہے راستہ دکھایا راستہ دکھایا والذی قدر فہدہ اور جس نے مقدر فرما کر راستہ دکھایا والذی اخرج المرعہ والذی اور جس نے اخرج نکالا اخرج یخرج اخراج باب افعال سے نکالنا المرعہ مرعہ چراغہ کو کہتے ہیں چراغہ چراگاہ کو کہتے ہیں پلزی اخراجل مرا اور جس نے چارہ اگایا اور جس نے چارہ اگایا پجالہ غسہ ان احو خجالہ پھر اسے کر دیا جالہ پھر اسے کر دیا غسہ خشک خشک فجعله غساءً احوا پھر کر دیا اس کو خشک سیاہی کی طرح سیاہی کی طرح سیاہی مائل کر دیا سنو قور سنو کو ری او ماضی مضاریہ کیا سیگا ہے اس پر سین داخل ہے سنو قوری اوکا مستقبل کو قریب کر دیتا ہے سین جب مضارے پر داخل ہوتا ہے تو سنو قوری اوکا ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پلا تن سا تنسا, تنسا مضارے کا سیگا بس آپ نہ بھولے آپ نہ بھولیں ہم آپ کو جلد پڑھائیں گے بس آپ نہ بھولے ان مگر ماں جو شاہ اللہ جو اللہ چاہے شاہ ماضی کا سیرہ ہے شاہ اللہ جو اللہ چاہے ان یقیناً وہ اللہ یا عالم جانتا ہے الجہرہ ظاہر و ماں اور جو کچھ یکفا چھپا ہوا ہے پوشیدہ ہے وہ اللہ جانتا ہے ظاہر اور مقفی چیز کو نویت سرو مزار جمع متکلم کا سیکھا ہے نویت اور ہم آپ کو سہولت دیں گے لے لیو آسان چیز کی یو آسان ہونا نرم ہونا مطیع ہونا یوسورا جنت بھی مراد اس کا اس کے لغوی معنی میں جنت بھی آتا ہے تو یہاں پر مراد اچھا عمل شریعت مراد ہے یا جنت مراد ہے ٹھیک ہے یا تو جنت مراد ہے یہاں پر یا شریعت مراد ہے بنیاد سے روکا لے آپ کو سہولت دیں گے آسان چیز کی پر ذکر, ذکر امر کا سیگا بس آپ نصیحت کیجئے ذکر نصیحت کیجئے ان نفاط ذکر ان اگر نفعت نفا دے ماضی کا سیرا نفا دے ذکر نصیحت کرنا نصیحت کرنا فذکر ان نفات ذکر تو آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے نفات نفا دے اگر نصیحت نفا دے تو آپ نصیحت کیجئے سیزکر من سیزکر من يخشا من يخشا سیزکر ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا میں وہ شخص كا جو ڈرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ نصیحت حاصل کر لے گا ان قریب, ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے ویت اشقا تجنبہ یا تجنب و تجنبا باب طفاء سے ہے یا تجنب مزارع کا سگا ہے واحد مذکر غائب کا سگا ہے دور ہونا ٹھیک ہے دور ہونا اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا الشقا بدبخ یہ جو ہے یہ نصیحت کی طرف لوٹ رہی ہے ٹھیک ہے اسے مراد نصیحت ہے بل اشقا جو بد بخت ہوگا بد نصیب ہوگا وہ اس نصیحت سے دور ہوگا ایک طرف ہوگا ایک جانب ہوگا بات سمجھ میں آ گئی الدی یسلندر جو مدین یہ لفظ پہلے گزر چکے ہیں یسل نار القبرا نار سے مراد جہنم کوبرا بہت بڑی قبرا اس میں تفضیل کا سیکھاسبرا جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا لا يموت ولا لا پھر لا يموت نمر وہاں نہ مرے گا اس چہنم کے اندر ولا اور نہ جئے گا, جئے گا سمجھ آ گئی کمانا جینا تو جیے گا بھی نہیں اس کو موت بھی نہیں آئے گی قود افلح تحقیق کامیاب ہو گیا من و شخص تذک جو پاک ہوا تزک جو پاک ہوا وزر اس مربی فص اللہ اور اپنے رب کا نام لے ذکرہ یاد کرے اسم ربی اپنے رب کے نام کو فص اور نماز پڑھتا رہا اپنے رب کو یاد کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا بل تو ترون الحت دنیا بل تو سرون الحیات دنیا بل بلکہ تو جمع کا سیکھا ہے مظاہرہ کا تم اختیار کرتے ہو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی بل تو الحیات دنیا بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو اب قا اور آخرت خیرون بہتر ہے و اب اور باقی رہنے والی ہے حالانکہ آخرت کا گھر بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے یہ جو مضمون ہے ان نہ یہ جو مضمون ہے لفی سخفیل اولا یہ پہلے صحیفوں میں بھی تھا پہلے صحیفوں میں بھی تھا تو صحف اس سے مراد کتاب اوراق تو یہ جو مضمون ہے یہ پہلے صحیفوں میں بھی تھا ابراہیم و وموسا یعنی ابراہیم اور موسا علیہ السلام کے صحیحوں میں بھی اسی طرح کا مضمون تھا بات سمجھ میں آ گئی یہ ہے اس سورت کا ترجمہ باقی تفسیر وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے آ جائے گی کسی لفظ کا ترجمہ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی سب کو سمجھ میں آ گیا چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ